یہ کون آیا ہے کہ محراب یقین کہکشاؤں کی جھرمٹ ہجوم کرنے لگے ہیں یہ کون آیا ہے کہ سلکتی ہوئی فضائیں شاداب ساتوں اور مخمول لمحوں سے ہم کنار ہونے لگی ہیں یہ کون آیا ہے کہ شرف انسانی کی مٹتی ہوئی قدریں پھر سے بحال ہو رہی ہیں یہ کون آیا ہے کہ حرمِ حق کے پرچم چاروں طرف لہرا رہے ہیں یہ کون آیا ہے کہ کائنات رنگ وو میں روشنی کی ہر کرن بجت میں آ گئی ہے یہ کون آیا ہے کہ روح کائنات جھومنے لگی ہے یہ کون آیا ہے کہ چار جانگ عالم میں غلبۂ حق کا اعلان ہونے لگا ہے یہ کون آیا ہے کہ آتش قدم کی آگ بجھ گئی ہے یہ کون آیا ہے کہ باطل کے پہ لڑسا تاری ہے یہ کون آیا ہے کہ ابلیسیت کے گھر میں سفے ماتم بچھی ہے یہ کون آیا ہے کہ انسان کی خدائی کے خاتمے کی نوید سنائی جا رہی ہے یہ کون آیا ہے کہ رنگ و نسل کے بت پاش پاش ہو گئے ہیں یہ کون آیا ہے کہ جس کے نقش قدم پر تاریخ کا سفر جاری تھا جاری ہے اور جاری رہے گا یہ کون آیا ہے کہ شب ستم کی تاریکیاں اپنا رخت سفر باندھنے لگی ہے یہ کون آیا ہے کہ جس کے آنے سے زمین پر عدل کا نفاذ ہوگا یہ کون آیا ہے کہ مقنوں میں دھول اڑنے لگی ہے خون انسانی کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ قرار دیا جا رہا ہے یہ کون آیا ہے کہ ہر بریدہ شاخ مسکرانے لگی ہے یہ کون آیا ہے کہ دامان سہر میں گلشن مہکنے لگے ہیں یہ کون آیا ہے کہ پیاسی زمینوں اور بنجر ساتوں پر ابر کرم کی رمجم ہونے لگی ہے یہ کون آیا ہے کہ جس کا اس میں کائنات کی ہر چیز کی زبان پر روا ہے یہ کون آیا ہے کہ جس پر خالق کائنات اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں یہ کون آیا ہے کہ قرآن جس کی اطاعت کو خدا کی اطاعت قرار دے رہا ہے یہ کون آیا ہے کہ جس کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے یہ کون آیا ہے کہ عرش فرش تک نور کی چادر تان دی گئی ہے یہ کون آیا ہے کہ تاریخ بشر صدق و صفا فقر و غنا جود و سخا اور لطف و عطا کی شگفتہ کلیوں سے مہک رہی ہے یہ کون آیا ہے کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حکم خدا ٹھہرا ہے یہ کون آیا ہے کہ شر کو جہلیت کے تمام فلسفے باطل قرار دیے گئے یہ کون آیا ہے کہ ابر شفات جس کے ہم رکاب ہے یہ کون آیا ہے کہ جس کے فیض کا چشمہ قیامت تک جاری رہے گا یہ کون آیا ہے کہ جو مرکز عشق ہے یہ کون آیا ہے کہ بعد حرشر بھی جس کی رسالت کا فریرا اڑتا پھرے گا یہ کون آیا ہے کہ جس کے ذکر جمیل پر مابد جامے ریشمی موسم اترنے لگے ہیں اور یہ کون آیا ہے کہ جس کا ہر نقش پا خورشید محبت بن کر افق دیدہ و دل پر طلوع ہو رہا ہے اور طلوع کا یہ منظر قیامت تک ہر لمحے اور ہر سات کے مقدر کو جگمگاتا رہے گا بہی سن لو ال ہے بہی سن